تاکہ ہم الف سسی زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنی بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو